یہ بھی ترکہ دو ترکہ ہو گیا تیسری طرح وہ حل اولا پہلی رکعت میں قبل ہاں انقرات سے پہلے پڑھیں وہ ثانیہ دوسری رکعت میں بادہ کرات انقرات کے بعد یعنی صورت پڑھنے کے بعد پڑھیں یہ بھی صحیح ہے تو تین دن... پھر فرمات لاکن لیکن بہترین صورت اس نماز کا ان تنگویرات کا یہ ہے. اکثر ہوا زیادہ سے زیادہ مقدار والی صورت کو پڑھیں یعنی بارہ دفعہ تقریر پڑھیں یعنی بارہ دفعہ پڑھیں